بين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين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 سمہ کو مغنظین قرآن پاک گزشتہ امتوں کے واقعات خالص تن ہماری عبرت نصیحت اور مواعزت کے لیے ذکر کرتا ہے کیونکہ قرآن کوئی تاریخ كی كتاب تو ہے نہیں کہ جس میں پچھلے واقعات بغیر کسی سبب کے ذکر کیے جائیں جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے یا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک واقعات کو ایک بالکل اور طرز سے ذکر کرتا ہے کسی واقعے کی جزوی تفصیلات جس طرح کہانیوں میں ہوتی ہے یا کسی قصے میں ہوتی ہے یا درکار ہوتی ہے یا تاریخ کی کتابوں میں جیسے ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی قرآن پاک میں قرآن میں سابقہ امتوں کے واقعات یا کسی بھی قصے کا ذکر صرف اس کا اتنا حصہ لے کر کیا جاتا ہے جتنے حصے کے ساتھ کوئی سبق وابستہ ہوتا ہے اگلے لوگوں کو پڑھ کر جس سے کوئی عبرت ہو کوئی نصیحت ہو کوئی سبق ہو بس اتنا حصہ لیا جاتا ہے باقی پورا قصہ چھوڑ دیا جاتا ہے واحد قصہ جو پورے قرآن میں قدر تفصیل سے ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو سورہ یوسف کے اندر ہے اور ایک نسبتاً ایک تفصیل کے ساتھ ایک کئی رکوع مسلسل حضی یوسف علیہ السلام کے قصے کے چلتے ہیں باقی ہر جگہ اسی لیے متفرق ہوتے ہیں واقعات تین آئے ایک جگہ آ جائیں گی چار آئے دوسری جگہ آ جائیں گی چار آئے پھر کہیں اور جہاں بات چل رہی ہوتی ہے اسی بات کے ذمن میں کسی خاص وجہ سے کسی واقعے کا ایک حصہ لیا جاتا ہے یہاں <تصفيق> قوم سبا کی ایک کی بات ہو رہی ہے <t> <t> قوم سبا کی اور ان کی ایک عجیب فرمائش یا ان کی ایک عجیب عادت کا ذکر ہے اور قرآن نے اس فرمائش یا اس بات کے پیچھے جو نفسیاتی وجوہ ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی سن لیتے ہیں پہلے اللہ جل شانو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا, کہا کہ لقد کان علیہ صبح امفی مسک آیا حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے یمن میں رہتے تھے قوم سبا اللہ جانہ نے اپنے انعامات کی بارش برسائی بھی تھی قوم سبا پر یمن میں جو رہتی تھی ان کے ہاں یہ جو خدرو جھاڑیاں ہوتی ہیں یہ کانٹے ہوتے یہ بھی ان کے ہاں پھلدار درختوں کی صورت کے اندر ہوتے تھے خود سے جو درخت اگتے ہیں جو جھاڑیاں اگتی ہیں جو پودے اگتے ہیں جو جنگل بنتے ہیں ان کے ہاں وہ ہر چیز دو اس کی صفات ہوا کرتی تھی ایک یہ کہ وہ انتہائی سایہ دار ہوتے تھے اونچے اونچے درخت ہوتے تھے اس کا بہترین سایہ ہوتا تھا اور دوسرا یہ کہ اس میں پھل ہوتے تھے جو بڑے شیریں اور بڑے لذیذ ہوتے تھے اور تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہم نے ٹھکانہ دیا ہوا تھا جس قسم کی زمینیں دی ہوئی تھیں جس قسم کے رستے دیے ہوئے تھے جس قسم کا تمدن دیا ہوا تھا جو استحکام دیا ہوا تھا وہ خود ان کے لیے بڑی اس کے اندر نشانی تھی اگر وہ اس کے اوپر غور کرتے تو جن لتانی آئیں یمینی و شمال دائیں اور بائیں دونوں طرف باغ کے دو سلسلے تھے یعنی جو ان کے اسفار ہوتے تھے تو رستوں کے دونوں طرف باغ چلتے تھے اور یہ انہی باغوں کے سایوں میں اور ان باغوں کے چشموں میں اور ان باغوں کے پھلوں میں اسی کے درمیان یہ سفر کیا کرتے تھے ان کے رستے میں صحرا نہیں آتے تھے ان کے رستے کے اندر بیابان نہیں آتے تھے ان کے رستے کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی ایسی تکلیف دے ان کے رستے میں پیاس نہیں آتی تھی تو آپ سوچیں کہ ایک سفر ہو اور نہ اس میں پیاس ہو نہ اس کے اندر دھوپ ہو نہ اس کے اندر بھوک ہو نہ اس کے اندر کوئی تکلیف ہو یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ کلو الرزق ربکم کہ کے اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ وشغرولہ اور اس کا شکر بجا لاؤ اس نعمت پہ اس کا شکر تو ادا کرو کم سے کم بلد طیبہ بلدہ شہر کو کہتے کہ شہر بہترین ہے وہ رب الغفور اور رب بخشنے والا ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ تمہیں ان نعمتوں کا دنیا میں لذت ہے ان نعمتوں کی کہ اگر شکر ادا کرو گے تو آخرت میں بھی بخشے جاؤ گے رب غفور کہ تمہیں اچھا شہر دیا ہے دنیا کی ساری نعمتیں دیئیں اس پر صرف شکر کر لو تو یہاں پر بھی ان نعمتوں میں دوام ہوگا استمرار ہوگا باقی رہیں گی تسلسل ہوگا کمی نہیں آئے گی ان میں زیادتی آئے گی وہ رب غفور اور آخرت کے اندر بھی بخشے جاؤ گے فعر اللہ نے فرمائے انہوں نے منہ پھیر لیا منہ مو موڑ لیا انسان کی عادت ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کا انعام بہت ہوتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرصلہ علیہم سیل اللہ اور ہم نے کیا کیا ایک جگہ تھی قرآن میں ایک اور جگہ اس کی تفصیل ہے اس کو معارم کہا ہے قرآن میں اس جگہ پر ایک ڈیم تھا بند تھا اور وہ بند بہت اونچی جگہ تھی اس ڈیم سے اور جو بند بندھا ہوا تھا ادھر سے ان کی مکمل آبپاشی کا نظام ان کے باغوں کا وہاں سے چلتا تھا ساری زمینیں ان کی گویا کہ آج کل کے اس کے مطابق آپ کہیں کہ ساری زمین ان کی نہری تھی اور اس کا نظام اس ڈیم سے چلتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بند کو توڑ دیا اور جب وہ بند توڑ دیا تو فرصل علیہم سئی للہ تو ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا اور یہ جو سیل عرب ہے یہ جو سیلاب ہے یہ تاریخ انسانی کے بڑے سیلابوں میں سے تاریخ کی اکثر کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سیلاب تھا بعض لوگوں نے تو اس کو نور علیہ السلام کے طوفان کے بعد دوسرا بڑا سیلاب کہا جو روئے زمین کے اوپر آیا ہے وہ بدل نہ وہ بدل اور ان کے جو دونوں طرف ایسے پھلدار باغات تھے جس میں سفر کرتے تھے اس کو ہم نے بدل دیا جنتئی ضواتی عقر خمتن و اصلن و شعیم صدر قلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے وہ جو پھلدار درخت تھے جس کے نیچے سفر کرتے تھے ہم نے ان کو بد مزہ پھلوں سے یعنی اس کے اندر بد مزہ کڑوے کسیلے پھل لگ گئے اس کے اندر اس کی جگہ اور اصل اصل کہتے ہیں جھاؤ کے درختوں کو اور جھاؤ کے درخت لگ گئے اس کے اندر وہ شعیع من صدر قلیل اگر کوئی باقی تو کڑوے ہو گئے سارے کڑوے چیزیں لگ گئیں اگر کوئی پھل بچا تھوڑا سا تو تھوڑا شعیم سدن سدر قلیل صدر عربی میں کہتے ہیں بیری کو بیر کو تو صرف چند بیر یہ وہ تھوڑے سے رہ گئے اور باقی ہم نے ان کے سارے پھلوں کو بدل اس کے بعد اللہ جل شاہروں نے کہا کہ ذالک لِکا بما نا ہوں کفور اور یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی رویش اختیار کی اور آگے کہا کہ وہ کفور یہ ہمیں بتانے کے لیے اللہ فرماتے ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بلکہ صرف بڑے ناشکروں کو دیا کرتے ہیں وہ حلجاز کفوری ہے اس سارے واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ اس کے آخر میں اللہ جلّیہ شاہ نے کہ دیکھو اتنے تاریخی حقائق تمہاری نگاہوں سے گزرے ہیں وہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ سیلاب آیا ہے اور یہ ساری تباہی آئی ہے جو ایمان نہ لائے ہوں فرمائے کے مستق کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجا النہ بین ہوں وہ اپنے انعامات کا پھر سے ذکر فرمایا کہ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان وجالہ بین بین قرآل بارکنا فیح قرآن نے جہاں پر بھی عرض شام اور عرض فلسطین کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ قرآن کے اندر ہے اس میں اس کے ساتھ برکت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے وہ برکت والی سرزمین ہے ہم نے اس جمعے کے اندر گزشتہ جمعہ گزرا تفصیل کے ساتھ عرض شام اور عرض فلسطین اور اس پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور اس فلسطین کے حالیہ نئے قضیے پر گفتگو کی ہے کہ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ یمن میں تھے سبا والے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان یمن سے لے کر شام تک جو سفر تھا اہل یمن کو بھی شام جانا پڑتا تھا تجارت کے لیے جیسے مکے والے دونوں جگہ جاتے تھے ایک رحلت شتاح کرتے تھے اور ایک رحلت الصیف کرتے تھے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے ایک سفر شام کی طرف کرتے تھے اور ایک سفر یمن کی طرف کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جاننا بین ان کی بستیوں وہ بین القر التی بارک نافی ہے اور ان کی بستیوں اس ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے بارک نافی ہے جس نے ہم نے برکت رکھی ہے اس سے مراد شام ہے کہ یمن بھی اور شام ان دونوں کے درمیان ہم نے برکت نازل کی تھی ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں فیحہ قرن واحرتوں وقدرنا فیہ السیر جو دور سے نظر آتی تھی اور ان میں وقدرنا فیہ السیر سیر اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا کیا مطلب ہوا اس کا ایک یہ کہ یمن سے لے کر شام تک ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر بستیاں تھیں فاصلے ان کے بڑے مناسب تھے مطلب ایک آدمی ایک جگہ سے چلا تو جب اس کو کسی چلتے چلتے پڑاؤ کی ضرورت پیش جہاں آتی ہے تب ہی طور پر وہاں ایک اور بستی اور اس بستی کے اندر بھی یہ ساری نعمتیں اور سفر بھی وہی والے جو جس کا ذکر پہلے آیا پھر وہاں سے اگلی بستی تک اگلا سفر اگلی بستی تک اگلا سفر یعنی یہ پورا سفر یمن سے لے کر شام تک جو ان کا ہوتا تھا وہ آباد بستیوں کے اوپر سے ہوتا با ہوتا تھا بڑے مناسب فاصلوں پر بستیاں بسائی گئیں تھیں سفر کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی تو اللہ جل اور امن ویسے ہی میں نے عرض کیا کہ استحکام تھا ان کے یہاں بڑا تو اللہ نے کہا اور ہم نے ان سے کہا کہ سی روفی ہا و کہ ان بستیوں کے درمیان چاہے رات میں سفر کرو چاہے دن میں اتنا امن تھا کہ بے شک رات کو تم یمن سے چلو اور شام کی طرف پہنچ جاؤ اور کوئی تمہیں رستے کے اندر تکلیف نہیں ہوگی تمہیں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی اور امن کے ساتھ یہ سفر کرو تو ہم نے یہ کہا تو کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے فقالو انہوں نے کہا ربنا باعد بین بہینہ اے اللہ یہ کیسی سفر ہے جس میں کوئی مشقت ہی نہیں ہے اور یہ کیا کھاتے پیتے پھل سایوں میں گزرتے ہوئے اور پانی پیتے ہوئے اس سفر کو ذرا بڑھا دے کو تکلیف تو سفر کی کم سے کم پتہ تو چلے سفر ہوتا ہے باعد بینا اسفارینا یا اللہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے ڈال دے اور ہمیں جو ہے وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے ہم تو کھاتے پیتے امن امان کے ساتھ ایک بستی سے دوسری بستی پہنچ جاتے ہیں پھر تیسری پہنچ جاتے ہیں ہمارے سفر کا پہ. ہمیں سفر کی مشقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو ہمارے اوپر ہمارے لیے سفروں کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے یہ اللہ کی نعمتوں کا جواب انہوں نے اس طریقے کے ساتھ دی وہ غلام ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ یہ ناشکری کر کے انہوں نے ہمارا تو کیا بگاڑنا تھا وہ غلام ہوں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہم نے کیا کیا فجالنا احادیث ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا وجالنہ ہوں احادیث ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا یعنی آج وہ افسانہ ہے یا نہیں ہم لوگ ان کے قصے سنتے ہیں جیسے کوئی کہانی سنائی جا رہی کوئی ان کی باقیات نہیں باقیات و صالحات نہیں کوئی چیز بچی نہیں وہ مذق نہ ہوں و اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان نفیز آیا تلکل صبار شکور کہ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہے ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے انسان اگر اپنے احوال پہ نظر ڈالے تو حقیقت یہ ہے کہ بعض نعمتوں میں رہتے رہتے ان نعمتوں سے ایک اختاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے ایسے انسان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعمتوں سے تنگ ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر اس کو کوئی یاد نہ دلاتا رہے مشقتوں کو یا اس کے اوپر اسی لیے بسا اوقات اللہ جشانوں بعض لوگوں کو جب اپنے قرب نصیب فرماتے ہیں اگر ان سے نعمتوں کے کی کے کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات نعمتیں چھین کر ان کو دوبارہ رجوع کی طرف لایا جاتا ہے وہ بندہ رجوع کرتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کو یہ جو تذکیر کہا گیا قرآن پاک میں کہ ودک کرفین ند رعطنف انسان کو اس بات کی بہت ضرورت پیش آتی ہے کہ بار بار کوئی اس کو اس بات کا اس کے ساتھ مذاکرہ کرے اور اس بات کی باہم تذکیر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ایک نصیحت کی فضا اور ماحول ہو جس کو انسان اپنے اوپر اللہ جلشانوں جل کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں اس کو دی گئی ہیں جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرے بس اور یاد کرنے کے بعد اس کا دل بے اختیار اس بات کے پر شکر گزار ہو جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے میرے استحکات سے زیادہ عطا فرمایا اور اگر کسی چیز میں اس کو کوئی اکتاہٹ آ گئی ہے کسی نعمت کے اندر اور اس اکتاہٹ کی وجہ سے وہ اس کا شکر نہیں ادا کر رہا بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں انسان اگر ان پہ غور کرے حضرات صحابہ کرام رضوال اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریت قریط کر یہ پوچھا کرتے تھے کیا رسول اللہ ایک ایک نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے کیونکہ نعمتوں کے بارے میں تو خود اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے لاتق سوہا جب ہم گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو پھر اس پر فردن فردن ایک ایک چیز کے اوپر شکر کیسے ادا کریں اور حکم ہے شکر ادا کرنے کا جیسا کہ اس دن ہم نے فجر کے اندر حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہے اور جب یہ اٹھتا ہے ہر روز تو اس کے اوپر ہر جوڑ کی کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے صدقہ شکر گویا کہ شکر کا صدقہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے سالم ہونے کے اوپر جس اس کا جسم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پر یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو یقیناً حضرات صحابہ کو اس پہ تعجب ہوا کہ ہر رسول اللہ ایک آدمی تین سو ساٹھ جوڑوں کے صدقات کیسے ادا کرے گا ہر آدمی کی تو اتنی وسعت نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا پھر کہ ہر یہ بھی صدقہ ہے اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے اور الحمد کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے چھوٹی چھوٹی نیک... نیکیاں گن کر فرمایا یہ سب صدقات ہیں. یہ سب صدقے ہیں تو جب انسانوں کسی نعمت کے بارے میں اختاہٹ پیدا ہو جائے اس کے دل کے اندر اور بعض اوقات اندر سے اس کا دل یہ جو جیسے ان لوگوں نے کہا قوم سبا نے کہ باعد بین اسفارنا کہ اللہ ہمارے سفروں کے اندر فاصلے ڈال دے ایسے ہی انسان بسا اوقات ایسی باتیں زبان سے نکال بیٹھتا ہے کہ جس میں وہ اپنی عافیت کو مشکل مصیبت کے ساتھ اور اپنی نعمت کو کسی اور آزمائش کے ساتھ بدل بیٹھتا ہے اس کی باتوں کے نتیجے کے اندر جس میں خاص طور پر ایک بات ہے اور وہ یہ کہ مائیں خاص طور پر کبھی کبھی غصے کے عالم میں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور دل میں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ کون سی ماں ہے جو دل سے بدوا دیتی اور کون سی ماں ہے جو اپنی اولاد کا برا چاہتی ہے تو یہ تو ویسے ہی ہے غصے میں کہتی لیکن غصے کے اندر بھی جو کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس لیے غصے کے اندر بھی کوئی ایسے الفاظ اور بعض اوقات تو ایسے ہمارے علاقوں کے اندر بہت زیادہ رواج ہے کہ بڑی فسی و بلیغ قسم کی بدوائیں دی جاتی ہیں اور اس میں اتنا کچھ شامل ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز بچ نہیں جاتی پیچھے کسی قسم کی اور یہ ماؤں کی زبانوں پر یہ جملے عام ہوتے ہیں جب غصہ آیا تو وہ پوری ایک گردار ہوتی ہے وہ سنا دی بچوں کو ساری کی ساری اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ جلشا جل کی وہ نعمتیں جس میں اولاد کی نعمت بھی ہے اسی طرح بعض اور چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان ہر طرف سے استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ بندہ غور کرے بار بار اور سوچے کہ ان میں سے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اور کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا شکر ادا نہیں ہوا علماء نے لکھا ہے کہ ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو عزر تقصیرات ماہ چنداں کے تقصیرات ماں کہ میں تیری نعمت کا شکر ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا ادا کروں اتنا ادا کروں جتنی تیری مجھ پر نعمتیں اور اپنی کمیوں کو تاہیوں کی اتنی معذرت کروں اتنی معافی مانگو اتنا استغفار کروں جتنی کہ میری کمیاں تاہیاں اور دونوں شمار سے باہر اگر کوئی انسان اپنی کمیوں کو تاہیاں اپنی تقصیر کہتے ہیں کمی کوتاہی کو غفلت کو گناہوں کو یہ سب تقصیرات ہیں اگر کوئی اپنی تقصیرات کو گننے بیٹھے تو اس کو بھی کوئی گن نہیں سکتا اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعام کو گننے بیٹھے تو اس کو بھی گن نہیں سکتا لیکن یہ دونوں اس کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور اپنی کمیوں کو تاہیوں کی معذرتیں کرتا رہے گا استغفار کرتا رہے گا استغفار کرتا رہے گا استغفار کرتا رہے گا اور اس میں پھر ایک چیز کو اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات آ, انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن جھوڑا جاتا ہے اور بہت سخت بھی جھنجھوڑا جاتا ہے کل میرے پاس ایک صاحب شیف لائے کا شمار اس ملک کے چند اہم عہدیداروں میں ہوتا ہے تین چار پانچ دس لوگوں میں ہمیشہ کہنے لگے کہ آ, آزمائشوں پر بات ہوئی کہ پیدر در پہ آزمائش ہیں پہ آزمائش ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں تو استغفار بھی کرتا ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اچھے نیک آدمی ہے اور اللہ نے بہت بڑے منصب سے نوازا ہوا ہے تو میں ان سے کہا کہ یہ جو آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں جس آپ پر آنے والی آزمائش اگر آپ کو کسی ایسے بندے کے پاس لے کر گئی ہے جس سے آپ کوئی دینی حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آزمائش انشاءاللہ شاء مجھے امید ہے کہ یہ گناہوں کی پاداش میں نہیں ہے یہ رفاع درجات کے لیے اس لیے کہ علماء نے یہ فرق بتایا ہے کہ جو آزمائش اللہ سے دور کر دے اور اللہ تعالی جس آزمائش کے نتیجے میں انسان کی غفلت اور لاپرواہی میں مزید اضافہ ہو جائے اور اللہ تعالی سے وہ مزید دور ہو جائے وہ آزمائش اس کے گناہوں کا وبحال ہوتی ہے اور جو آزمائش اس کو اللہ تعالی کے قریب کر دے جس کے نتیجے میں وہ پھر رجوع اللہ ہی کی طرف کرے اپنے اعمال پر سوچے مجھ سے کیا کمی ہوئی ہے مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے مجھے کیا مسئلہ ہوا ہے مجھے کیا چیز ایسی ہوئی ہے یہ آزمائش اس کے لیے ایک خاص درجات اللہ پاک نے متعین کیے ہوتے ہیں اس تک اس کو پہنچایا جاتا ہے آزمائش میں ڈال کر ایک آدمی کے لیے اللہ پاک اس کے کسی عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے ایک درجہ طے فرما دیتے ہیں کہ اس کو اس یہ درجہ اس کو ملے گا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کی عمل, کسی کی دعا کی وجہ سے عمل کی وجہ سے وہ خود اپنی وہ خود نیکیاں کر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس نے اس, اتنی اس میں اتنے اعمال کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس تک پہنچ جائے تو پھر سمجھیں کہ کچھ مصیبتیں آزمائشیں ڈال کر اس درجات کا اس کو اہل بنایا جاتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کیا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے دعا کروں گا لیکن تو سجدوں کے ذریعے سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کر کہ مجھے تیرے لیے اس ان, ان اس مقام کو تیرے تیرے مانگنے کے اندر آسانی ہو کہ تو نے بھی کوئی اس کے لیے عمل کیا تو خوب سجدے مطلب ظاہر بات ہے نوافل مراد ہے اس سے کہ کثرت سجود سے مرادی یا خوب نفل پڑھو تہجد پڑھو فرض نماز کے علاوہ اتنے سجدے کرو کہ تمہارے لیے یہ تمہارا استحقاق پیدا ہو تو نعمتوں میں رہتے رہتے عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمتوں میں رہتے رہتے بعض اوقات کچھ نعمتیں انسان کے حافظے سے محفو ہو جاتی ہیں اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان میں کیا کیا چیزیں حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرمایا کرتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ جا رہے تھے اور ایک ایسا بندہ ملا کہ جو جس کو کوڑ بھی تھا جزام اور اس کو جو ہے وہ اندھا بھی تھا اور وہ گونگا بھی تھا اور وہ بہرا بھی تھا وہ لنگڑا لولا اور لنگڑا بھی تھا اور پڑا ہوا تھا جیسے ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے کسی جگہ اس پر کوئی ایسی تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ اگر صحابہ نے پوچھا کہ اس پر بھی شکر واجب ہے یہ جو بندہ ہے جس کے تمام نعمتیں اس کی بظاہر کوئی چیز بھی اس کے جسم کا ایسے سلامت نہیں ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ جو کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پیشاب وغیرہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کہ اس کا وہ نظام وہ ٹھیک ہے اس کا وہ نہ وہ بھی اس کی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی بھی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے تو کس کس چیز کو انسان سوچے اگر اس کے اندر اس کا خیال پیدا ہو جائے اس میں جو بڑی چیزیں ہیں جس کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے حادیث کے اندر وہ دو ہیں ایک کو کہا گیا صحت اور ایک کو کہا گیا فراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نعمتوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے ایک اپنی صحت کا انسان کو احساس نہیں ہوتا خاص کر جوانی کے اندر اور دوسرا فراغ سے مراد ایک خاص قسم کی قلبی فراغت ہے فراغ سے مراد صرف یہ نہیں کہ فارغ ہونا یہ وہ فارغ ہونا مراد نہیں کہ دنیا میں کام نہیں اس کا فراغ سے مراد یہ ہے کہ قلب کا ایسی کیفیت کے اندر ہونا کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑی پریشانی مسلط نہ ہو کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کو نہ ہو اور اگر ایسا آآ آآ کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی آتی ہیں اچانک جو انسان کے دل کو کھا جاتی ہیں اور بیٹھے بٹھائے آتی بغیر کسی انسان کے خیال اور گمان کے آتی ہیں تو اگر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی پر کوئی مقدمہ نہیں ہے کسی پر کوئی ایسی بہت بڑی پریشانی نہیں ہے ایسی انتہائی توڑ دینے والی غربت نہیں ہے کہ جس میں اس کو بالکل کھانے پینے کے اور رہنے سہنے کے لالے پڑ جائیں تو یہ وہ یہ وہ بڑی نعمتیں جس کی عام طور پر انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور صحت کے اندر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی تکلیف تو ہر انسان کو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ان معاملات کے اندر انسان ان لوگوں کو دیکھے جن کی حالت ان سے کہیں زیادہ خراب ہے جن کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب ہے اور روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے روز ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو عیادت کرنے کا جو اتنا ثواب آیا اس میں دو وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اس سے صلہ رحمی ہوتی ہے انسان جاتا ہے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کی عیادت کرتا ہے بڑا بڑا ثواب آیا ہے اس کا دوسرا اس سے انسان میں شکر ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کبھی آپ ہسپتال جائیں کسی, کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو واپسی پر لامحال آپ کے دل کے اندر ایک تشکوری کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائی سے بچایا اور جو دعا ہے اس کی حدیث شریف میں یہ اس کو کوشش کریں کہ یاد کر شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ جل شاہ رحو اس کو اس مصیبت میں کبھی نہیں ڈالیں گے اور وہ ہے الحمدللہ الذي ہلدی آفانی مم اب طلاء کبھی وہ فقد ممن خلق کا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی کسی کو مشکل میں آپ نے کسی معذور کو دیکھا کسی پریشان حال کو دیکھا سڑکوں کے کنارے بعض معذور لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کسی کو انتہائی بڑی آزمائش میں مصیبت کے اندر دیکھا تو آپ فورن یہ دعا اگر پڑھ لی تو اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں مبتلا کرے گا کبھی بھی تو یہ دعا اس کا اہتمام کرنا چاہیے انسان اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے اور دوسرا یہ کہ شکر کے اندر اللہ جانوں کے ساتھ مناجات کو بڑا عمل دخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں ایسے اللہ کے سامنے کھڑا کھڑے کر دے اپنے دونوں ہاتھ کی اللہ اگر میں جتنی بھی کوشش کروں تو وہ الفاظ کہاں سے لاؤں اور وہ نعمتیں کیسے گنوں ساری کی ساری جس کا تیرا جس کا شکر میرے اوپر واجب ہے تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور میرے لیے ممکن نہیں تو مجھے بس جیسا شاکرین کا شکر کا انداز ہے اور جو وہ جو چیز تجھے اس میں پسند ہے تو میری طرف سے اس کو ویسے قبول فرما لے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر بھی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو کہ اللہ احسی سنا کہ اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسے کہ تعریف کرنے کا حق تو تیری تعریف تو بس وہی ہے جو تو خود فرمائے اپنی تعریف وہ اصل تعریف ہوگی میرے الفاظ کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تیرا تیری صنع کر سکوں اور تیری تعریف کر سکوں شکر نعمت کے اندر بھی انسان ایسا ہی ہے لیکن اس میں جو کرنے والے کام ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انسان کی بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ دن میں دو رکعت کم سے کم ایسے پڑھے جو صرف نعمتوں کے شکر کے طور پر رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ جلشروں سے کہے کہ اللہ یہ سب ان سب نعمتوں کا شکر ہے جو میرے اوپر تیری طرف سے چھاچوں چھاج برس رہی ہیں اور یہ ان ان کے شکر کے اندر میں یہ یہ دو رکعت پڑھتا ہوں اور ایک دو رکعت اور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دن کے شروع کے اندر پڑھی جائیں اشراق کی نماز کے ساتھ اور وہ ہیں اللہ سے مانگنے کی دو رکعت سلاۃ الحاجت یا تحجت کے ساتھ پڑھی جائیں جو آدمی دن کی ابتدا اللہ سے مانگ کر اور دن کا اختتام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کے کرے گا اس کو وہ پورا دن اللہ جل شانوں کی مہربانیوں کے سائے کے اندر رہے گا آزمائشوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گی جب اس کی صبح ہوئی یا تحجد میں یا اشراق میں اس نے اس وقت میں دو رکعت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اس پورے دن کی حاجات کا سوال کیا کہ اللہ سارا دن مجھے قدم بقدم آپ کے فضل کی آپ کے رحم کی آپ کے کرم کی ضرورت ہے اور جب دن ختم ہوا اس کا تو اس نے اس دن کے اختتام پر بستر پر جانے سے پہلے دو رکعت شکر کے پڑے گی اللہ سارا دن تیرے رحم و فضل تیرے کرم کے سائی کے اندر میں نے دن گزارا اور تیری نعمتیں میرے اوپر بارش کی طرح برستی رہیں اور اس کا میں شکر ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس طرح اگر اس کے دن کا اختتام اس چیز کے اوپر ہو تو کتنا مبارک دن ہے جس کی اول اور آخر کے اندر دونوں کی نسبت اس نے پورے طور پر رج شانوں کی جانب کی اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے الحمد رب العلم اللہ کا بقرم و صلاۃ وسلم عالیہ سعید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مع الابرار ولقنا بالصالحين يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے چھوٹے بڑے صغیرا کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری جتنی کمیاں کوتاہیاں ہم سے آج تک ہوئی ہیں اللہ تو اس کو معاف فرما اپنی تمام نعمتوں کا صحیح معنوں کے اندر حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمرہمین دین کامل پر چلنے کی توفیق نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر ہیں جو مائیں بہنیں تشیف لائی ہوئی ہیں جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں اللہ تو ساری پوری فرما سب کے مسائل اور مشکلات کو حل فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرما یا اللہ یا رحمراحمین ہمیں باہم آپس کے اندر گھروں کے اندر محلوں کے اندر ملک کے اندر پوری امت کے اندر جوڑ اتفاق اور اتحاد نصیب فرما یا اللہ یارحمر حمین ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوضِ کو کا پانی نصیب فرما یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما خصوصا ہمارے والدین میں سے جو چل بسیں یا اللہ یارحمرحمین تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جو ان میں سے زندہ ہیں ہم ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لئے قبول فرما لے ان کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دے یا اللہ اورمین نظور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے یا ایمان پر موت نصیب فرما جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زباں کلما جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد وصحب و اجمعین برحمت گئے اور